شیر آپ کو دوبارہ سناؤ اس سے پہلے آپ والا کا ایک مضمون ہے اور بنا لا دن کُلو بنا بادل خدی کرنا بخب لنا میں لتن پر آنا اس میں اور تفصیل کے علاوہ جو بات میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جیسے مقبوم تصے ہے اب بنا لاطین کلو بنا کہ ہے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا دی تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں ٹیڑھا ہونے کی خاصیت بھی ہے ٹیڑھا بھی ہو جاتا اچھا خاصا بھلا چنگا دل ٹیڑھا بھی ہو جاتا اس سے پناہ مانگی گئی اور بنا لاد بنو بادہ یہ پھٹائی کرنا بعد نفع کے کے اس کے کیا ہمیں ہدایت دے صحیح راستہ دکھلا دیں اس کے باوجود بھی اگر اپنی شامد عمل سے گناہوں کی وجہ سے دل ٹیڑا بھی ہو جاتا ہے تو اس سے پناہ مانگی گئی کہ باغائی دکھنا کہ آپ ہمیں صحیح راستہ دکھا دیں اس کے بعد بھی کہیں ہمارا دل ٹیڑا ہو تو بنا لا دن بنا پاگا تو کہیں بنا وہ ہد لنا اور ہمیں ہیگا کر دیجئے کہ باہ حضرت نے فرمایا کہ ہگا وہ چیز ہوتی ہے جس کا تو کسی کے بدلے میں نہیں دیا جاتا کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے نہ اس کا کوئی معاوضہ ہے بار ہیوا ہے بس دے دیا, دیا. نہ اس کو کوئی وجہ بھی نہیں ہے کوئی اشتخاب بس ای بار ہیبا دے دیا وہ ہب لینا مل لم کرنا پر میں بھی یہاں مل لم کر اپنے خزانے سے کہ کیا چیز مانگ رہے ہیں ہب لینا ہمیں ہیبا کرنی ہے کیا چیز مانگ رہے ہیں چیز کی پیدا کرنے کے لیے تشویت یہ گڑی اپنے بندوں کے شوق کے لیے وہ جیسے ابا لڈو دکھاتا ہے بچے کو اچھل اچل کے کہ اطلاع تو وہ, وہ کیسا شوق اس کو ہو جاتا ہے تو ایسے ہی اللہ نے مل لدم کا جو درمیان درم، میں نازل فرمایا ہے کہ اپنے خزانے سے ہم لانا خیبا کر اپنے ختم. مل لدم کا جو ہے مین یہ تشریقت لینے کے بندوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے اور شوق دکھائیں اتنی جلدی جلدی ہو رہی ہے لائیا دیجیے سوا جلدی کیجیے اس میں جو ہے یہاں تھوڑا توقف کر دیا کہ بندے کو اور شوق پڑ جائے اختیار پڑ جائے تجسس پڑ جائے کیا چیز ملنے والے اس لیے بلدم کا بندے اچھل وسل کہ اللہ جلدی کیجیے جلدی بلدم کا رحمت اپنی رحمت سے اللہ کیونکہ فرمایا کہ رایتے. क्यों कहा के इन न कांकल बहा ये अन्न का अंकल बहा क्योंकि आप बहुत बड़े था, था बहुत बड़े पश्चिने वाले ये अन्न बहा तू क्यों निभा मांग रहे किसी के आप गुआव देने वाले है? ऐसी इनका शौक बढ़ाने के लिए मैंने ही उत्तर बयान कर दिया <laughs> मुझको भी मजा आ रहा है इस तरह जेल करने में اللہ تعالیٰ کو اپنے سنتوشی سے لیے محفوظ نہیں پالک کی باتیں یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے طریقے سے میں دھیان کر دیتا اللہ تعالیٰ معاف بنائیں اور اس کا صحیح محروم یا زائگی بل الفاظ بھی خدا کرے اللہ تعالیٰ کو ادا کر دیں کیونکہ بزرگوں کے اولیاء کے الفاظ بھی انحامی ہے ہیں وہ شیر دبا ہے نظر مار کر میر بھاگا ہوا ہے ابھی پچھلے جمع میں نہیں آیا نا تو کچھ تو ان کو احساس ہونا چاہیے اب اتنا بھی ان کو ہم دیر نہ لگائیں تو ميں ایک گھنٹہ ہم يہاں رہتے ہيں پھر آدھا پونا گھنٹہ اور بھی رہتے ہيں يہ نہيں تھے نظر مار کر مير بھاگا ہوا ہے محبت کے تھانے میں چالان ہو گئى ديكھو عليا كرشاد قدر کرنے والے لوگ کیسے قدر چکے نظر مار کر بھی بھاگا ہوا ہے محبت کے تھانے میں چل رہا یہ محبت اللہ کی محبت عجیب ہوتی ہے عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا سمجھ بھی نہیں سکتا آم آدمی اس کو سب بھی نہیں کر سکتا فی بڑے میاں کمر لکی ہوئی جا رہے تھے ایک نوجوان کو کمز پر سوجا کہا کہ بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں جتی بھی تھی کمر نیچے دیکھ کر چل رہے تھے کہا کیا تلاش کر رہے ہیں کہا بیٹا اپنی جوانی تلاش کر رہے ہیں کی کیسا جواب دیا اپنی جوانی نصیحت کر گئے کہ تم سے بھی یہ بڑھاپا آنے والا ہے کہا بیٹا نے بھی جوانی تلاش کر رہا ہوں hmm. ایسے ہی بڑے میاں جا رہے تھے تو کسی جوان کو تو مستو اس نے کہا کہ بڑے میاں آپ کو لوگ شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے آپ وہ لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس کتنا مال ہے کتنا سونا ہے آپ کے پاس تو کہا کہ بخانہ غرن نمی دارن سخی میرے گھر تو بھائی کوئی سونا چاندی کوئی دولت کے انبار نہیں ہے بقانہ زر نمی دارم حقیقائے ولے دار دارم خدائے زر حقیم کہ مگر میرے دل میں سونے کا خالد موجود ہے خالد فیکٹری موجود ہے سونا کیا چیز سونے کا خالد ہے ہلت والے نے سنا ہے ساری باتیں آج میرا دھیان تو شوی سے ارادہ نہیں ہے نہ شارک ارادہ ہے نہ دھیان کا ہے مگر یہ باتیں مفید ہے نا اور بڑے میں ایک جا رہے تھے اللہ والے जाहिरन हकीर से कपड़ों में पैबंद लगे हुए जूतियां उठी हुई थी तो देखा कि एक रईस जो होते हैं ना बडेरिया वो बड़ी शान शौकत से निकला घोड़े पर सवार और नौकर जाकर भी बहुत शानदार घोड़ा सवारी बहुत शानदार पोशाक बहुत शानदार تو کہا کہ دل میں کہا کہ ایسا عجیب معاملہ ہے ہم تو آپ کو صبح شام یاد رکھتے ہیں آپ کی اتنی محبت ہمارے دل میں ہے اور آپ کی خدمہ بزاری بھی کرتے ہیں اور لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ آپ نے ہم کو کچھ دیا بھی نہیں اور یہ دنیا دار ہے جس کا جس کا ظاہر بتا رہا ہے کہ یہ دنیا دار ہے اس کو دین سے واسطہ نہیں باغی معلوم ہوتا ہے اس لیکن اس کو آپ نے اتنا مال دولت اتنا رئیس بنا ہے اتنی دولت کیا ہم جو آپ کو یاد کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ گھروں کے ساتھ یہ معاملہ اس کے عادت والا کا ایک شعر یاد آ دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا سنیے دو دشمنوں کو عیش آب و گل دیا آب و گل پانی مٹی لیکن یہ سب عیش عیش کے سامان جو ہے بگلے موٹر گاڑیاں اور کھانا پینا اور کباب اور بریانی اور یہ ساری نعمتیں سب مٹی کی تو ہیں یہ شراب ہو یہ کباب سب مٹی ہی ہیں مٹی سے برآمد ہوتی ہیں گندم کا ایک دانا وہی ہے اس سے سو دانہ نکلتا ہے تو یہ سب حضرت نے فرمایا کہ سب اس کے حالات جو ہے وہ مٹی سے حاصل ہوتے ورنہ گندم کا ایک دانہ ہویا سو کیسے ہو گئے یقیناً اس میں مٹی کا کچھ کام ہے مٹی سے کچھ لیا اس نے تو ایک کا سو بن گیا تو غرض یہ کہ سب مٹی کا ہے تو کیا بات کہہ رہا ہاں دشمنوں کو عیش آب و گل دی یہ آب و گل یہ مٹی پانی کی چیزیں جو ہیں اس کے رنگ مختلف ہو گئے اور اس کے ذائقے مختلف ہو گئے لیکن میں تو سب مٹی کے دشمنوں کو عیش آب و گل دیا دوستوں کو اپنا گردے دل دیا ہاں کیا تھا دوستوں کو اپنا گردے دل دیا یہ دوستوں والا جو دوستوں والی جو دولت ہے وہ دوستوں کو دیا یہ دوستوں دی یہ دوستوں درد دل جو ہے یہ دشمن اس کے قابل نہیں ہے اللہ کے بازی اللہ کے نافرمان فرمان بے وفا لوگوں کے لیے یہ نعمت نہیں ہے یہ تو باوفا لوگوں کی غذا ہے یہ غذائِ عاشقہ ہے اللہ کی محبت کا غم کھانا تڑکنا حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کمال عشق تو منمر کے دین آ جائے نہ مر کمال عشق تو मरमर کے جینا ہے کیا مطلب تڑپتے رہنا ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اللہ کی فرما برداری اور ان کی رضا جوئی اور ان کی خوشبوضی حاصل کرنے کی تشتجو بجادہ غم جی جس کو حاصل نہ ہوا تو کیا, کیا ملا کیا عشق؟, کیا عشق کیا عشق کے دعوے کرتا کمال عشق تو مرمر مر کے جینا تڑپ رہے ہیں اور نافرمانی سے بچ رہے ہیں مر رہے ہیں گویا نفس تقاضہ کر رہے ہیں لیکن یہ مر رہے ہیں اللہ کے نہیں نہیں کرنے دیں گے تو کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نمبر چند ایک دفعہ مر گئے شہید ہو گئے یہ کیا بات ہوئی ٹھیک ہے وہ بھی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے لیکن کمال عشق تو یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اس اللہ کے حکم کی تلوار گردن پہ کھائے جا رہا ہے کسی کے زندہ شہید ہیں نہیں یہ حسرت کے سر نہیں زندہ شہید ہاں کہ ہر وقت اللہ کے حکم کی تلوار نفس پر چل رہی ہے یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو ہر وقت نفس کا تازہ ہے خواہ صاحب ہیں بات سے بات نکلتی ہے شوق و سب شوق میں دن رات کشمکش شوق اور سب شوق شوق ہو رہا ہے آرام کام کر لیں عورت کو دیکھ لیں نا میرا کو دیکھ لیں فلم دیکھ لے گانا سن لے گالی دے دے عبت کر لے جھوٹ بول دے چوری کر لے ہر وقت نفس تقاضے کر رہا ہے انہا رہے انہیں نسل امار دو نفقت و کام ہی بچوں کی طرح کاٹتا ہے دن مارتا رہتا ہے مارتا رہتا ہے نا یہ برے برے کاموں کو اکساتا ہے تو ہے ضبط ہے شوق ضبط شوق میں اب ضبط شوق کیوں میرے اللہ کو پسند نہیں ہے میرے مالک کو یہ بات پسند نہیں ہے میرے خالق کو یہ بات پسند نہیں ہے میرے رب میرے پالنے والے کو جو مجھے ہزاروں کروڑوں بے شمار نعمتوں میں پال رہے ہے اس کو یہ بات پسند نہیں ہے میں کسی کا ہوں میں ان کا ہوں میں ہر ایک کا نہیں ہوں میں تو اپنے اللہ کا بلاؤ ہوں تو دست شوق اور ان شوق کو جو ہے دبا ہے شوق و دست شوق میں دن رات کشمکش میں ہوں دل کو دل مجھ کو پریشان کی ہو عجیب کشمکش چل رہی ہے ہے دل مجھے پریشان کر رہا ہے میں دل کو گناہ کم نہیں کرنے دوں گا دل کہتا ہے کر لے میں کہتا ہوں نہیں کرنے دوں گا میں تیرا غلام نہیں ہوں میں تو اللہ کا غلام ہوں دل کا غلام نہیں ہوں دل نے آیا گناہ کر لیا یہ کیا چیئے بات تھی تو فرمایا کمالے عشق کو مرمر کے جینا ہے مر جانا ابھی اس راج سے واقف نہیں ہے آئے فروانے جب یہ راج کھولے گا کہ اس سڑپنے میں اور فرمایا کہ لطف جنت کا سڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو لطف تڑپنے میں کہاں لطف ہوتا ہے لیکن یہ تڑپنا جس کے لیے ہے وہ خالص خوشی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے جو تڑپے گا جو زخم آئے گا پھر اس کو یہ جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو پر تیرا قسم میں ہو اللہ کا نہیں ہوتا بندہ نفس کا بھی ہے شیطان کا بھی ہے اپنے دل کی خواہشات کا غلام غلام ہے لیکن اللہ کا نہیں ہے اللہ کا با وفا نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ دشمنوں کو اے کے آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درجے دل دیا دراض وہ اللہ سے با... دل میں بات آئی نے اللہ نے سیلز کیا اللہ ہم تو آپ کو صبح شام یاد کر رہے ہیں اور آپ کے حقم کی تلواریں کھا رہے ہیں زخم کھا رہے ہیں بار بار اور یہ جو ہے اتنی شان و شوقت سے چلا جا رہا ہے مال بھی ہے اتبار کوئی بظاہر بظاہر کوئی پریشانی نہیں اس کو وہ شان و شوقت سے جا رہا ہے اونچیا کڑاتا ہوا تو آواز آئی کے اچھا یہ دولت اور یہ حشم ختم نوکر چاکر ایسا کرتے ہیں کہ سب تم کو دے دیتے ہیں اور تمہارے پاس جو ہماری محبت کا بم ہے وہ ہم اس کو دے لیتے ہیں مزدور ہے بولے پودا فورن سے دل نکل گئے یعنی دل قلب سلیم تھا اگر قلب سلیم نہ ہوتا تو سودا کر لیتے ہیں. کہ ہاں مجھے نہیں تھا اس لیے الب سلیم بھی معلوم الب سلیم ذہن سلیم اور عقل سلیم اللہ تعالیٰ ہمیں سلیم مانی سلامتی بات بھلا چنگا بھلا چنگا دن حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا حضرت ثاندی رحمتہ اللہ نے بیان القرآن میں بھلا چنگا دن صحت مند دن عقل عقل کے عقل مندی اس میں ہے کہ آپ ناپائیدار چیز کو چھوڑ کر پائیدار چیز کو پکڑ لیں ہے عقل مندی اب ایک آدمی کی کیا ہے بازار تو دکاندار کہتا ہے بھائی یہ موبائل ہے تو یہ جاپانی ہے اور یہ جو ہے چائنا کا ہے تو اگر جیب میں اتنی استطاعت ہوگی تو کہے گا بھائی جاپانی چیز تو پائیدار ہوتی ہے, ہے نا؟ تو پائیدار چیز بولے گا اگر استطاعت نہ ہو تو دوسری بات ہے کہے گا بھائی نہیں ہے گزارا کرنا ہے ٹھیک ہے چائنا تو بھی ٹھیک ہے اب گھر جا کے باک لگ جائے تو کچھ پتا نہیں ہے پھر ایک ساتھ جیتے وہ بکرہ منڈی میں گئے تو بتایا کہ یہ مال آج کل چائنا سے آ رہا ہے تو یہ چائنا کا بکرا ہے تو اس کو ٹٹولا ان کو پوچھا گیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ابھی تو ٹھیک ہے گھر جا کے اگر بھونکنے لگ جائے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا کہ پائیدار چیز کو چھوڑ کر نا پائےدار چیز جو پکڑے گا تو اس کو کہیں گے کہ یقل منڈج نہیں تو فورن سجدے میں گر گئے اور رونے لگے اس نہیں ہوں hmm. کم کم کا دوسری شاعر حضرت نے سنا شیخ فارسی مولانا بھومی متہم متحم یہ چھوٹی ہاس ہے متحم یعنی تومت نہ لگاؤ تومت سے متہم کم کم کم پارسی ہے بالکل نتیجے مانی نہ ہم تو اردو میں کہتے ہیں یعنی جب سو ہے تو بھائی کم دے دو پچہتر دے دو ساٹھ دے دو لیکن فارسی میں اس کے معنی ہے کم کے معنی بالکل نہیں آتا یہ بالکل نہیں وہ تن کم کن بدوتی شاہ فرمایا کہ شاہ لوگ بادشاہ نہیں بادشاہ کی کو فرمایا کہ بادشاہ بادشاہی شاہی کے ساتھ باد لگا ہوا ہے ہوا ہوا پر ہوتی ہو, کبھی ہو. ہوا ہے, کبھی ہوا اکھڑ گئی اور سخت جو ہے اڑڑ گیا تو اسی لیے اللہ والوں کو بادشاہ نہیں کہا جاتا تھا شاہ کہا جاتا شاہ تو فرمایا کہ مستہم کمکن بدولتی شاہ راہ کہ شاہ پر چوری کا الزام مت لگاؤ فرمایا کبھی بادشاہ کو دیکھا ہے آلو چراتے ہوئے تو بادشاہ ہے بھائی شاہ ہے وہ اور آلو کہاں کسی وزیر اعظم کو دیکھا آلو چراتے ہوئے کہ ٹیلے سے فرمایا کہ اللہ والوں کو تو مطلب نہ لگاؤ ان کو گٹیا مت مطلب سمجھو ان کو دنیا کا کتا مت سمجھو ہاں وہ بڑی چیز ہوتی ہے بڑی چیز ان کے اندر خالق ذر ہے خالق کائنات ہے خالق نذدات کائنات ہے خالق لہلائے کائنات ان کے ویسے وہ نظر اٹھا کر بھی ان فانی حسینوں کو نہیں دیکھتا ان فانی حسینوں سے نہیں دکھتا گرمایا کہ وہ تہن کم کن بدوسری شاہ دوسری معنی چوری اور کسی اللہ والے کو یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ دنیا کا کٹتا ہے حسینوں پہ مر رہا ہے دولت کے چکر میں کچھ کر رہا ہے پیسے کہ مال کے چکر میں نشہ ہے نہیں متہم کم کل بدی شاہ اور عید کم گو بند ہے اللہ یعنی اللہ والوں پر عید کا تو مت مت لگاؤ عید کم گو کم من بالکل نہیں ان کے اوپر شبہ بھی نہ کرو کہ یہ دنیا دار ہے یا دنیا کے پیش ہے اور جو ہے تو پھر اللہ والا نہیں ہے وہ والا, والا کہاں جو دنیا دنیا کا ہو اور دنیا کے خواہش مند ہو دنیا کا کتا بنا ہو کہا وہ بول رہا ہوں اور برمایا کے اشتارہ دیگر پینا نہ ہو شاہ یکساں نہ ہوں برما کے اشتعارے شکی لوگ ہیں شقی اور بدمت لوگ جن کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہو جو اپنی شامت عمل سے اس قدر دے وہ دور ہو چکے ہیں کہ آپ ان کی مقدر میں ہدایت نہیں اشتیا پرا دی کہ ان کو اللہ تعالی دیکھنے والی آنکھیں دل کی آنکھیں نہیں عطا کر دی گئے بینا نہیں اطالا وہ چشم ہوتے اندھے ہوتے اشتیاح دی گئے بینا ندو نیک و بد گردی دہشان وہ نیک اور بد کو ایک ہی جیسا تصور کرتے ہیں اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری بھی ناک ہے دو آنکھیں ہیں کان ہے یہ ہماری جیسا کسی میں یہ بھی سوتا ہے کھاتا پیتا کیا پھگنے کی بھی عادت اس کو ہے وہ سمجھتے کہ اس میں ہم نے کیا فرق لیکن بہت بڑا سب بہت بڑا ہے پہلے دل آتس کے حسرات دن کی یہ سب کہ دن دینے والے کو اپنا دل دیے ہوئے ہوتے سو دل بھی آتا ہوں سو جانے آتا ہوں وہ اللہ پر فکا کرتے ہیں م? وہ کبھی دنیا کے سوجے سے بکتے نہیں خدا کے ذکر سے وہ قید ہے ہر قلب عارض میں خدا کے ذکر سے وہ قید ہے ہر قلب حارث میں کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جامعین سے کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے پانی جام ابینا سے ایک اللہ والے کو آپ ایک کروڑ روپیہ دیں دس کروڑ روپیہ دیں بادشاہت پیش کر دیں کہ اختیاری طور پر, پر نماز پیدا کر دو نہیں کرے گا اگر اللہ والا ہوگا ٹھکرا دے گا ساری سلطنت ٹکرا دے گا کہے گا نہیں میں تو اپنے اللہ اور کہے گا کہ یہ ساری سلطنت ہماری لے لو ذرائع حسین کو دیکھ لو نہیں دیکھے گا کہے گا اس جیسی ایک کیا ایک ہزار سلطنت پیش کرو سب تو کرا دے گا لاز مار دے گا اور اللہ کو ناراض نہیں کرے گا تو برمایا کہ نیک ابت کر عید افسانہ ہو اپنے جیسا مت سمجھو اللہ والوں کو ہاں یہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوتے ہیں ہاں وہاں ای غلط پوشان من یہ جو غلط پوشان یہ جو اگری پوش ہے یہ ہمارے ہیں ہمارے یہ معمولی لوگ نہیں ہیں واقع حضرت نے سنا ہے حضرت والا نے سنا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بات حضرت والا کی یاد آ جاتی ہے وہی وہ سنا سکتا ہوں وہ اس میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک طریقے سے پیش کرنے کی توہر دیں پر میں آ ایک دفعہ اکبروا اکبر, اکبر بادشاہ حضرت وہ پوربی زبان میں مطلب سنایا یہ بات ہے میں تو ویسے نہیں سنا پوربی زبان میں گاؤں دیہات کی زبان ہوتی ہے تو اکبر بادشاہ کہیں پہلتا ہوا شکار کے چکر میں کہیں جنگل میں نکل گیا ساتھیوں سے بچھڑ گیا سب پیاس کی حالت بھوک اور پیاس تو وہاں ایک دیہاتی دی پوچھ مل گیا اور اس نے پہچان لیا پوشاک وغیرہ سے کی کوئی بڑی چیز ہے اس نے کہا میں اکبر بادشاہ تو کہا کہ مجھے سب پیاس لگی ہے تمہارے کچھ ہے اس نے کہا ہمارے پاس بکریاں ہیں اس کے ہم تم بات کو پلاتے ہیں بھاگا بھاگا گیا اپنی گیڑی کو کہا اتبروا ہے بروا اور اس کو جو ہے دودھ نکال کے دودھ اس نے اچھا گی نکالا اور بکری کا اور اس کو پیش کیا وہ خوش ہو گیا اس نے اپنا ایک کاغذ لکھ کے لیا اپنے دستخط کے ساتھ اور کہا کہ یہ ہمارے یہاں آنا دے میں تو ہم تمہاری دعوت کریں گے ہم تم سے خوش ہوئے تمہاری دعوت کریں ٹھیک لنگی میں اڑس لیا اس और اور پھر ایک دن جب کچھ تنگی आई آئی تو اس نے سوچا چلو اکبر وا کے پاس چلتے پھر وہ وہاں پہنچا جب پہنچا پہرے دار سے کہا کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے تو پہرے دار نے اس کو دو لات لگائی لالی اپنا ہولیا دے بادشاہ سے ملنے کا وہ بھی ہے تیرا پھر اس نے ڈونگی ہی سے چلو نکالا اور کہا کہ یہ بادشاہ نے ہم کو دیا خدا سخت بھی بادشاہ تو اس کو جیسے ہی پہچانا تو لگا ہاتھ جو میں معافی مانوں گی کہ کئی معاف کر دو ان سے بلکی ہو گئی اور بادشاہ کو مجھے بتانا کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہم کو کیا معلوم تھے تمہارے پاس بادشاہ کا کاغذ بہرحال کے لوگ بادشاہ کو کور کی گئی بادشاہ نے اس کو نہلوایا دلوایا اچھی پوشاک پہنائی کہا ہاں یہ بھائی اس نے ہماری ہمارا موسم نے اس میں دور دلایا जंगल में बिछड़ गए तो फिर वो जब साफ तरह हो के दरबार में आया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि भाई इसके लिए कोई ऐसी अच्छी चीज पकाओ जो इसने कभी ना खाई हो तो कहा कि इसके लिए खीरनी पकाओ खीरनी आज ने ही सुनाया कि खीरनी जो है वो कहते हैं उसको चावल और दूध में पकाई जाती है खीर की तरह खीर उसको खीरनी ही कहते हैं बाजे लोग तो उसने बरमाया اور اس کو فارسی میں کہتے ہیں شیر گرنج شیر کہتے ہیں دودھ کو اور گرنج کہتے ہیں چاول کو تو شیر گرنج کیا جاتا ہے اس کو کے لیے شیر گرنج پکاؤ اور عام زبان میں اس کو شیرنی کہتے ہیں اور دیہاتی زبان میں اس کو کھیرنی کہتے ہیں تو بہرحال وہ پکوائی گئی اور اس میں خوب مقویات مغلیات خوب جو اہتمام بادشاہوں کا ہوتا ہے اس حساب سے انہوں نے پکائی خوب اچھی طرح چاول پیس کر اور اس نے پیس کے بادام اور چاندی کے برف سب کچھ لگایا اس کے بعد اب جو سامنے رکھا تو کیونکہ دیہاتی گوشت تھا پہلے جو اس نے بیوی کو یہی کہا تھا کہ یہ بادشاہ ہے تو یہ تو روزانہ ہی دال پیتا ہوگا کیونکہ ان کو ڈال پہ گزارا تھا ہفتے ہفتے میں کتھا ڈالیں سمجھانا یہ تھا کہ عام آدمی اولیاء اللہ کے مقام کو کہاں سمجھے گا تو چونکہ اپنی حالت تھی کہ ہفتے بھر میں ایک کتھا دال نصیب ہوتی تھی اس نے کہا کہ بھائی اب اس کی اڑان اتنی ہی تھی ڈال تک ہی اڑان تھی اس نے کہا کہ یہ تو روز ہی ڈال پیتا ہوگا اس کے تو بڑے مزے ہوں گے روز ڈال پیتا ہوگا اب بادشاہ کہاں دال پیتا ہے تو اس کی اڑان اس کی سوچ اس کی عقل اتنی تک تھی اس نے عقل کے مطالب سوچا تو فرمایا کہ اپنی عقل کے مطابق اور اللہ کو مت وزن کو وقت کو اپنے حساب سے مت سمجھو ان کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے بڑا مقام ہوتا ہے تو خیر وہ جب کھیرنی اس کے سامنے آئی تو اس نے دیکھا یہ پیلا پیلا سب کیا چیز ہے تو چونکہ اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ ارے کھاو یہاں سے یہ بادشاہ تو ہم کو بلبن کھلا رہا بلبن اور وہاں سے بھاگنے لگا اور بادشاہ نے اس کو کو کہا کہ اس کو ہم نے اس کو اتنی مہنگی چیز اور اتنی بڑھیا چیز کھلا رہا ہے یہ بلبم سمجھ کے بھاگا ہے پائے اس کو پکڑو اور اس کو پٹو اور اس کو زبردست دستی اس کے منہ میں ٹھوسا اس کو تو جب اس کو پکڑ کے اس کے منہ میں زبردستی اس کو ٹھوسا گیا ارمی کو تب دو تین چمچ کھا کے اس نے کہا وہ یہ تو بڑی عمدہ چیز ہے تو اس سے ہم نے کئی سبق عنایت فرمایا ہم کو ایک سبق تو یہ فرمایا کہ دیکھو اس کچھ آدمی کے پاس بادشاہ کے دستخط تھے ہے نا پہلے اس کو جھلکارا جا رہا تھا اور معمولی آدمی سمجھنا جا رہا تھا لیکن جب جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس کے پاس بادشاہ کے دستخط ہیں اس وقت جو ہے اسی وقت جو ہے وہ اس کا رنگ بدل گیا پہلے دار کا اور اس کی عزت کی گئی اور اس کو بڑی شان و شوقت سے بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا عزت کے ساتھ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس بھی ان کے دستخط ہوتے ہیں کیا بات فرمائی ہوا ہو ہاں اللہ اللہ اللہ فرمایا کہ ان کے پاس ان کے دستخط ہیں ان کے پاس ان کے کارڈ ہوتے ہیں کاجل گزاری کے راتوں کو مناجات کے آ و کے ان کے پاس کئی کارڈ ہوتے ہیں یہ ان کے ہیں ان کے دستخت ہوتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا دوسرا سبق یہ دیا کہ آج کل جو دنیا دار لوگ ہیں جو دین سے گھبراتے ہیں وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو نوود بلّہ مجلے پر سمجھتے ہیں ایک اچھی چیز کو بہترین چیز کو اس سے وہ گھبراتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور واضح بے اس سے نفرت کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو بنایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو اور زبردستی اس کو کھینچ تان کے تھوڑی بہت خوشامد وشامد کر کے کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤں اور تھوڑا سا وقت وہاں اول اللہ کے پاس گزار دیں اپنے نس پر جبر کر کے تو اس کو معلوم ہوگا, ہوگا کہ جس دین سے وہ بھاگ رہا ہے جس سے بیزاری کر رہا ہے وہ دین کتنا پیارا اور کتنا کیا سبق دیکھو اور کیا سبق دکھو ہم کیا سوچتے ہیں اور اولیاء اللہ کیا سوچتے ہیں ہمارے اعمال کیا ہیں اولیاء اللہ اور کی اعمال کیا ہے ہماری محبت کیا ہے اولیاء کی محبت کیا ہے کی ہمارا مقام کیا ہے اللہ کا مقام کیا ہے اور فرمایا کہ جس شخص کو کسی اللہ والے کی صوبت نصیح ہو جائے دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر نہیں دونوں جہان یہ دنیا بھی اور آخرت بھی اور جنت بھی میرے دوست آپ کہیں گے آپ اتنی بڑی چیز کا مقابلہ ایک انسان سے کر جنت کا مقابلہ ارے بھائی فرغولی پی یہ عبادی کیوں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ مکین افضل ہوتا ہے مکان سے جنت ہے مکان اور جنتی اس کے مکین ہے رہنے والے تو مکین ہیں آپ جائیے کسی مہمان سے ملنے مہمان تو ہے نہیں گھڑی گھر ہے دیواریں دیکھ کے آ جائیے کیا بلا آپ کو مہمان سے تو نہ ملاقات نہ شناسائی نہ بڑ کیا بلا معلوم ہوا مکان میں رہنے والا ہی نہیں ہے مکین ہی نہیں ہے واپس آ جاتے ہیں بھائی مکان میں کیا جائیں جب مکین نہیں ہے جس سے ملنا نہیں ہے وہی نہیں ہے تو مکان میں داخل بھی کیوں ہو بھائی تو فرمایا بدغلی کی عبادی بدغلی جنتی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے میرے پیارے بندوں میں داخل ہو کوئی جنت میں معلوم ہوا مکین افضل ہے مکان سے تو اس لیے افضل چیز میں داخل ہونے کو پہلے اللہ نے فرمایا مکین افضل ہوتا ہے مکان سے اس لیے کسی اللہ والے کی صوبت اور ان کی محبت اور ان کی توجہ اور ان کی دعائیں نصیب ہو جائیں اور کچھ ان کے طریق پر عمل نصیب ہو جائے سمجھ لو کہ دونوں جہان سے پڑھ کر نعمت بتاؤ دونوں جہان سے پڑھو یہ مجالس معمولی نہیں ہے بھائی ہم ہمارے آنے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعض مقرروں کو اللہ تعالی حفاظت کروائے نشہ ہوتا ہے بیان کا و مجمع کا اور اس میں خوشی ہوتی ہے واہ آج اتنا مجمع تھا آج اتنا مجمع تھا لیکن آپ لوگوں کے تو آنے میں کوئی شبہ ہی نہیں آپ لوگوں کے آنے میں تو آپ کے اجلاس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے آپ کون سے یہاں تقریر کر رہے ہیں آپ تو ہماری بات سننے کے لیے آتے ہیں اللہ کی محبت میں آتے ہیں آپ کے اخلاص میں تو کوئی شبہ نہیں ہاں تو یہ مجلس اس کے بڑے کام کیے بڑے کام کی. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری جیس کا حاصل ہے آہ. یہی وہ مجالس ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے لا یا قوم میں قوم عز وجل حبت نم الملال کا ہاں اور منظر خالح مستقینہ وزکم اللہ عبین کا نہیں ایک بات اور ہے ہاں نم الملائی کا ویشیت ہاں منظر خالیہ مستقینہ وزکرحم اللہ <حِمدًا> اللہ کو یہ مجالس ایسی محبوب ہیں ایسی محبوب ہیں کہ اللہ کی رحمت ان مجالس کو ڈھانک لیتی ہے اور ان, ان کو مقرر ملائکہ ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں سر کیسے بندے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں پھر ان کے ساتھ بیوی بچے کاروبار بیماری دکھ عجیب عجیب مسائل بھی ہیں پھر بھی ہم تو نور کے بنے ہوئے ہیں نہ ہم کو تھکن ہے نہ سونے کی حاجت ہے نہ بیوی بی بچے ہیں نہ کوئی اور کوئی اور حاجت نہ کوئی معذوری کچھ بھی نہیں تو پھر ہم نے اللہ کو دیکھا بھی ہے تو ہمارا دیکھنا تو ٹھیک ہے ہماری عبادت تو ٹھیک ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ ہے عالم شہادت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں لیکن یہ کیسے مٹی کے گدلے ہیں <laughs> یہ کیسے مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ ان کے ساتھ کتنے ہیں کتنے مسائل ہیں تو بیماریاں بھی ہیں اور زندگی اور سبھی چیزیں چل رہی ہیں تو اس کے باوجود یہ اپنے اوقات کو خوشر فارغ کر کے یہ اللہ کی محبت میں یہاں جمع ہو گئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں کیسے عجیب ہیں اور حیرت اور استحجاب میں اور اللہ کی تعریف میں وہ آ کر لیتے ہیں اس مجلس کو آہ. ایسی, ایسی محبوب ہے کہ فرشتے جو نورانی مخلوط ہیں وہ اس مٹی کے پتلوں کے استعمال کو آ کے لیتے ہیں آہ. ایسا قیمتی ہے انسان کہیں کونوں مقام جو نہ کی جا سکی ہے دل غذب دیکھا وہ سنگاڑی میری مٹی نشانے معاملہ ہے اللہ آپ کی معرفت و محبت کا جو ہے ایک جو جگڑا جو ہے آپ نے ساری کائنات کو پیش کیا کہ کوئی ہے رہنے والا پہاڑ زمین آسمان سورج چاند ستارے سامنے نہیں اللہ نے ہم اس کا ہی نہیں اور یہ زنوماً جغلہ یہ ظالم اور جاہد کسی کے ہی اتنی بڑے اللہ اللہ کی بھار شریعت کو اس نے کہا ہاں ہاں میں اتنا مٹی کا پتلا ہے مٹی کا بنا ہوا پیٹ میں گو بڑا ہوا کسی کشتی ہوا بھری ہوئی سینکڑوں حاجتیں لیے بھائی پھر یہ اللہ کو یاد کرنا کیسی مخلوق ہے اللہ پھر وہ نظرت علیہ ایسی مجالس پر اللہ تعالی سکینہ نازل ہوا جس نے اس تلرار کے ساتھ استمرار میں بار بار اور توان کے ساتھ ایسی ضرورتوں کا اہتمام کیا اللہ تعالی اس کو پھر سکینہ مستقل فرما دیتے ہیں جس ثقل و فل فکینہ جو ہے یہ نور یس قطر قلب اس قلب میں قرار پا جاتا ہے پھر کبھی نکلتا ہی نہیں کبھی نکلتا ہی نہیں ہے ہاں بجاگنا لہو نورن یمشی بھی ناس جہاں جاتا ہے لوگوں کے درمیان مخلوق کے درمیان یہ اس نور کو ساتھ لیے یہ پھرتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ رہا ہے ہر جگہ کی غلامی کا توقف لیے ہم پھر رہے ہم تو ان کے ہیں تم قادر ہو فلاں ملک کے ہو فلاں ملک کے ہو. مغربی ہو مشجدی ہو ہم تو وہی ہیں انہیں کے بندے ہماری غدن میں تمہاری غلامی نہیں ہم تو غیر ان کی غلامی کا غوق لیا غلامی تو وہ نزل علیہم وہ ذکر احمد اللہ کا اللہ کو بتائی ان مجالس کا ذکر اللہ تعالی اپنے اور کیوں کوئی بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے تیمن امدا کے اندر ساری وہ مخلوف آ جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی امدا ارواح الانبیاء مسلیم ول المقربین ان کے درمیان ہم ان مکھی کے رزم کو کا ذکر ہو جائے اور بھائی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں دیکھو میرے بند اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے کہا اللہ آپ کو یاد کر رہے اچھا انہوں نے کبھی ہمیں دیکھا ہے نہیں اللہ نے آپ کو دیکھا نہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر دیکھ تو کیا کرتے پھر تو وہ آدھی کے ہو کے رہ جاتے کوئی کسی کام کے نہ رہتے اگر آپ وہ دیکھ لیتے تو پھر تو کسی کہانی کے نہ رہتے وہ اچھا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے یہ اللہ نے وہ جنت کی غلط کر رہے تھے جنت مانگ رہے تھے اچھا جنت انہوں نے دیکھی ہے اللہ نے دیکھی تو نہیں ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے بس اللہ نے پھر تو انہی اعمال میں تن من دن سے لگ جاتے کوئی اور کام ہی نہ کرتے انہی اعمال کو جو جنت سے قریب کریں اللہ عمینی اسل جنت آر ربا الحا نے قبول خاص پھر تو وہ قول عمل کوئی بھی کام ہو بس اسی کام کو کرتے جو جنت سے قریب کر رہے. پھر تو کوئی کام ہی نہ کرتا اچھا وہ کچھ کسی چیز سے تنا بھی مانگ رہے تھے آپ اللہ نے دو لوگ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہا کہ اچھا کوئی گلق دیکھی ہے نہیں اللہ نے دیکھی تو نہیں ہے کہاں دیکھ لیتے تو کیا کرتے بس اللہ نیا پھر تو دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں رہتا جو آپ کی ناکرما نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ گمار گواہ رہو کہ میں نے ان کی بخش کر گواہ رہو کرشتو گواہ ہے میں نے کو پوچھ لیا پھر ہمارے نظر بڑے مزے سے اس کو हैं ہیں کہ پھر فرشت کرتے ہیں کہ اللہ میں ابھی رپورٹنگ پوری نہیں ہے ابھی ہماری جو ہم دنیا میں دیکھ آئے ہیں آپ کے بندوق کو صبح آپ کو یاد کر رہے ہیں آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں دور دور سے آئے ہیں اپنے مسائل چھوڑ کے حاجتیں چھوڑ کے تو ابھی پھر بھی ہماری رپورٹنگ ذرا بھی کچھ باقی ہے تھوڑی سی کہا کہ اچھا آپ کیا ہے کہا کہ ایک شخص کسی اللہ والے سے کوئی کام نہیں تھا کوئی دین کی وجہ سے وہ نہیں آیا تھا آپ کی محبت میں نہیں آیا تھا کسی کام سے آ گیا دیکھا کہ ملہ لوگ تو بھی گاڑی والے رس میں کھلے ہوئے اور کچھ بات ہو رہی ہے تو لاؤ چلو ہم بھی ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے تماشا دیکھنے کے لیے ان لہٰذات کے ان میں ایسا ایک تھا کہ شیمنوین بہو ان نما جا لہا جاتی وہ اپنی کسی اور حاجت سے آیا تھا کسی اور کام سے آیا تھا تو اللہ نہیں اس کا کیا ہوگا وہ تو اس کام سے آیا بھی نہیں تھا یہ تو سب سے آپ کی محبت میں آئے تھے لیکن جو ہے یہ تو ایسے ہی آیا اس کو کوئی کام بھی نہیں تھا اللہ والے نہ ہی کوئی تین کے ارادے سے آیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ گی کہ گواہ خود کو بھی بچ دیا پھر فرمایا ہوں بلاسا لا یشکا جلیس ہوں یہ میرے ایسے مقبول ہیں ایسے پیارے ہیں میرے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی ہم ان کے اکرام میں محروم نہیں کر سکتے کیا وہ سب کو wow, wow. دین سیکھو تو صحیح کسی اللہ والے کا ہاتھ تو پکڑو دین سیکھو اپنی اصلاح کراؤ پھر دیکھو کہ مزہ نہ آئے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ پا جاتا ہے وہ آدمی جس کو کسی سچے اللہ والے کی صحبت اور اصلاح اور تعلق اور اس کی دعائیں اور اس کی توجہ اور اس کی محبت اور اس کی نگاہ کرم میں بس وہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما ہم نے جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جس پر عمل کی توحریت نصیق فرمائے اور مجھ کو اپنے پیارے شہر اور اپنے جگہ پیار پیارے نشائط کی تعلیمات کی قدر نزدیک فرمائے تعلیمات پر عمل نزدیک کرنا اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا اور مقبول اور محبوب بنا لے اللہ تعالیٰ اپنی رضاء کامل نزدیک ہمارا اللہ کی رضا سب سے عیمتی چیز ہے سب سے عقیم کی چیز جنت سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا ہے پلی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے اللہ سے مانگا اللہ عمینی اسلو کا رضا کا بلجن مقدم وہ چیز کی جاتی ہے پہلے اس حادثت کو جان کیا جاتا ہے جو زیادہ ضروری ہوتی ہے نا جو زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اس کو پہلے مانتے ہیں نا کہ بھائی پہلے یہ تو ہو رو, روٹی تو ہو رو پیٹ میں جو کھڑے ہوئے ہیں باقی کام بار میں ہوں گے پہلے روٹی چاہیے نہیں ایسے ہی جو سب سے قیمتی چیز تھی اور اللہ کے رسول نے اللہ سے وہ مانگا ہم کو سکھایا اللہ عمد بھی اسلو کا رضا خواتین پہلے آپ کی رضا چاہیے نہ ہو تم جنت میں بھی ہوں میں نہ جنت ملی انسان دو کی حیات ہوگی اگر اللہ ساتھ نہ ہو اگر کہاں جنت ملے گی لیکن بدلانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اگر جنت میں چلے ہی گئے لیکن اللہ نہ ملا اللہ کی رضا نہ ملی تو جنت بھی کس کام کی ہے نکل بھاگا ایک شیر عجیب یاد آ گیا نکل بھاگا تیرے پوجے سے نکل بھاگا تیری جانب تیرے پوچھے سے بھی اپنے ہی. نکل بھاگا تیرے پوچھے کی جانب تیرا دیوانہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں بیٹھ کر اس کو کہتے ہیں دیہاتی کا شعر ہے دیہاتی کا لیکن دیہاتی وہ جس نے مولانا رشید احمد گنگول خطالم کی صحبت اٹھائی صحبت سے یہ ملتا ہے کہ اس نے یہ شعر کیسا کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب اللہ کی بھاگا نکل بھاگا تیرے پوچھے کی جانب تیرا دیوانہ نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں بھی مزہ نہیں آیا نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں رحشت اس کو کہتی ہیں محبت اس کو ہیں ہے محبت اس کو ہیں شاید یہ لفظ اور یہاں پہ اچھا ہے نکل بھاگا تیرے پوچھے کی جانب تیرا دیوانہ نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں محبت اس کو ہیں محبت تو محبوب کے بجائے کہاں سہارے محبوب ہی نہ ہوئے تو محبت کہاں ہے ہاں محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں کس میں شدت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو پہنے اللہ کی رضا مجمے سے بیانات سے بڑے بڑے بیانات سے کثرت تلاوت سے کثرت نواسب سے کسرت اذکار سے اس سے بھی زیادہ قیمتی جنت سے بھی زیادہ قیمتی اللہ کی رضا ہے ایک درہ اللہ کا راضی ہو جانا دونوں جہان بلکہ کروڑوں کروڑوں جہانوں سے افضل افزو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ اپنی رضا کامل دن کو نصیر دن ہم کو مسیحو نہیں ہو سکتے مصیب کرنا اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کرنا اس نے خاتمہ نصیب کرنا اللہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے ہماری حفاظت کرنا ہے اللہ اپنی پسند کے کام اللہ وقف لما تحب رکھیں من القول والعمل عملی ول والحق ول نی ہے ول اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی کروائیں اور اپنی کامل رضا اور اپنی کامل خوشنی دی ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمارے دوستوں کے گھر والوں کو اور ہماری قیامت پر کی آنے والی نسیحم اور ہمارے مشاعت کو اللہ تعالیٰ کے زائ جزیر اثاث کرائے جنہوں نے ایسے پیارے پیارے مضامین محبت کے اللہ کی محبت کے ہم کو سکھائے ہم کو سنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کی توفیع دیں اپنی محبت کے عظیم شان خزانے سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پہرا بنائیں ان گنس میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ